صاف کرے دل نہ مئے صاف سے سوفی کچھ سود و سفا علم تصوف نہیں کرتا ایزوک تکلف میں ہے تکلیف سراسر آرام میں ہے وہ جو تکلف نہیں کرتا